ان آمن اور اگر یہ ایمان لے آئیں یہودی یا عیسائی بے مسلم آمن جیسے کہ تم ایمان لائے ہو اور ہم کیسے ایمان لائے ہیں وہ پچھلی آیت میں گزر گیا دیکھا اس لیے اس آیت کو جب آپ بار بار پڑھتے رہیں گے نا ایمان کی روز تجدید ہوتی رہے گی اپنے بچوں کو سکھائیے اولادوں کو سکھائیے کہ وہ اس آیت کو یاد کریں پڑھتے رہیں صبح شام تاکہ ایمان محفوظ رہے اللہ نے کہا یوں کہا کرو بھائی ان آمنو اور اتنی پکی بات ہے کہ اللہ نے کہا اگر ایمان لائیں ایسے جسے تم ایمان لائے اور ہم کس چیز میں ایمان لائے وہ پچھلی آیت میں گزر گیا تو کرائیٹیریا مقرر کر دیا نا کہ ایمان وہ ہے جو اس آیت کے مطابق ان آمنو آمن تم اور اگر وہ ایمان لائیں جیسے کہ تم ایمان لائے اچھا صاحب یہ کیوں استعمال کیا اتنا اگر ہوتا تھا ان آمنو آمن مسلم تم اگر وہ ایمان لائیں مثل برابر اس کے جو تم ایمان لائے تو کہتے ہیں با کے لفظ کا اضافہ اس لیے کی کیا ہے کہ اس میں تاکید پیدا کی اس میں زور پیدا کیا کہ بالکل ٹھیک ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے جیسا تمہارا ایمان ہے پکا دہتا دو تو بلا شک و شبہ یہ لوگ ہدایت پا گئے یہ لوگ صحیح راہ پر چلے وہ ان اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم فی شکاک یہ لوگ زد میں پڑ گئے ہیں سمجھ انہیں بھی ہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے مگر اگر یہ منہ پھیر لیں اور تمہاری بات کو نہ مانیں یہ یہودی تو فی شکاک یہ زد میں پڑ گئے ہیں یہ ہم اللہ سو اللہ کافی ہے تمہارے لیے عیسائٹ میں دیکھیے بے مسا من تم جیسے کہ تم ایمان لائے دہی اس چیز کے ساتھ اس ہی ضمیر میں مفسرین کہتے ہیں یعنی اس قرآن پر ایمان لائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں جس پہ بھی لیکن ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا تمہارا ایمان ہے اللہ نے کہا بس ایسا ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کا ہو ہمارے یہاں قابل قبول اور اگر نہ ہو نا قابل قبول اور اگر مسلمانوں کا ایمان بھی یہودیوں عیسائیوں جیسا ہونے لگے تو پھر کہاں تو یہ کہ ہمارا ایمان اللہ نے کہا ہے کہ تم جیسا ایمان لائے ہیں اور کہاں یہ کہ مسلمان اپنے دین میں علی بلّہ وہ سوچنا شروع کر دیں کہ کہاں کہاں سے سارے علیہ وسلام کی رعایت میں سلیب کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے کچھ اور چیزوں کا بھی تذکرہ ہو جائے یہ بھی آیت قرآن میں نہ ہوتی یہ بھی نہ ہوتی کوئی ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی فس پی کہ اللہ نے کہا ہے اللہ کافی ہے تمہارے لیے وہ بس اور اللہ ہی کی سات ہے جو سنتی ہے اس کے علاوہ کوئی تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتا دیکھا پھر اللہ آ نا اسمی اور یہ سمی اور علیم دونوں فعیل کے وزن پر ہیں اور فعیل میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ اس کا اس میں تکرار پائی جاتی ہے اور تکثیر پائی جاتی ہے یعنی بار بار اور بہت زیادہ یہ دونوں دونوں اس میں بنیادی خاصیتیں ہیں اسمی اللہ بار بار سننے والا ہے العلیم اور, اور علم والا ہے ایک ایک چیز کا علم اسے سب چیزیں پتا